محمد مصطفیٰ پر اللہم ابھی مطلب کے تعلق سے گفتگو سوکھے تھے کسی نے شیر کہا کہ مسلق اعلی حضرت ہی ہے دینے حق اگر وہ مولوی صاحب بعد میں بگڑ گئے اور مسلق کے مخالف ہو گئے لیکن بات سچی کہہ گئی بالکل بالکل اور اپنا ٹھکانا بھی بتا دیا کہ مسلق اعلی حضرت ہی ہے دین حق اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا آج آج آج اس لیے کہ مسل کے حضرت مطلب اہل سنت سبحان اللہ اور صرف پہچان کے لیے بولا جاتا سبحان ہے مطلب کہ امام عدم ہے جو حنفی ہم بولتے ہیں اپنے آپ کو وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مسلق ہے اور ظاہر ہے یہ دیر ہے, دیر ہے دیر اور اس کی حد سے جو باہر نکلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ٹھکانا جہاں تو بات سچی کہہ گئی اور آلہ حضرت کور ہے اسی نے کہا کہ بڑے اعزاز کے حامل سبحان اللہ سلمانوں کا قلب و دل ہمارے اللہ اور جو حضرت ہے یہ حقیقت ہے بے شک یہ حقیقت کی بولی نہیں بلکہ یہ حقیقت وہ سچمچ اعلیٰ حضرت بے شک وہ سچ مچ اعلیٰ حضرت حقیقت میں حقیقت میں وہ سچ مچ حضرت حقیقت میں فقیقت میں اسی اعزاز کے حامل ہمارے کے حامل ہمارے اللہ اور وہاں ہو کے دیوبندی ہر ایک تعارو کے قاتل تابوت کہتے شیزان وہاں ہو کے دیوبندی ہر ایک تعارو کے قاتل ہمارے اللہ عزیزہ نے گرانی عجیب ماحول ہے اللہ نے علماء کو عظمت بخشی جو جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی کیسی فضیلت ریا کی سبحان اللہ, اللہ کے محبوب نے کیسی عزمتیں عطا کی علماء کو حل حل اللہ ہی اللہ فرماتے ہیں العالم فبل فضلی عالم کو آبد پر ایسی فضیلت کا ہے کہ جیسے مجھے تمہارے خدنا اللہ جی نسبت بات نہ بہانا میں پاپ کہاں سرکار کا مقام اور کہاں ہم گناہ مگر اللہ کے محکموں تمہار اللہ علافت کیسا فضان فرما رہے ہیں اور کیسی کیسی حضبت کا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ فضل جیسے مجھے تمہارے ادنا پر سبحان اللہ, سبحان, اللہ سبحان اللہ اور کہیں فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی عالم سے مسافہ کیا من صاف ہاج مجھے ان مسافہ ہے یہاں یہ نہ فرمایا کہ کسی سید سے مسافر کیا بات ہے بلکہ میرے اللہ اللہ گھر کی بات نہیں ہے نمال جس نے کسی عالم کی زیارت کی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں گویا اس نے میری اللہ جس نے جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا میری مجلس دنیا میں جو میرے ساتھ بیٹھا کل میدان سبحان اللہ ایسا علماء ان میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا لیکن آج یہ کیسی بولیاں بولی جا رہی ہے کچھ تو وہ ہے کہ جو فرض و واجب ہے. ہر بات میں فرض و واجب ہے یہ فرض و واجب نہیں ہو فرض و واجب نہیں سلام پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے سلاحکام فرض و واجب نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں ان سے کیا اسکول میں پڑھانا فرض و واجب کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں کیوں بھیجتے ہو ہیں یہ فرض واجب ہے انہیں باتوں پر آپ کو فرض وادی یاد آتا ہے کیا مکان پختہ بنانا فرض واجب ہے کیا بات ہے اور کیسی کیسی بولیاں کہ مزارات کے پیچھے کہ گد بنانا غلط ہے مزارات پہ پتھر لگانا حرام ہے ماں درد لیٹرین میں تو پتھر لگے آج کیسی کیسی قیمتی ٹوائلٹ بن رہے ان پر کوئی تبصرہ نہیں ہے ان انوالی صاحب کا اور تبصرہ یہاں ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مزار پت پت پر لگانا اشراک ہے حرام کے مہاجن کا تو ایسی بولیوں سے بچیے کوئی بھی ہو میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں بلکہ جو ایسی بولی بولے اس کا رک کیجیے اور دیکھو بیمار کی آیادت سنت رسول ہے اور جو سید زیادہ ہو اس کو سنت رسول پر زیادہ عمل کرنا جے اور جب بیمار ہو تو دشمن بھی ہو تو اگر انسانیت ہے کچھ تو انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ساری دشمنی دور ہو جاتی ہے اور مریض کے لیے دعا کرتا ہے اگر کچھ انسانیت ہے مگر یہاں یہ معاملہ ہے اللہ مرکم ہے کہ ہاں اور مرغ عذاب ہے اللہ یہ تو خلاف ہے شریعت بولی ہے اللہ کے محبوب تو فرمائے کہ مومن کے کاٹا چھ ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ رحمت ہوئی ایماری تو رحمت اے رحمتہ مومن اگر وہ گناہ کار ہے تو اس کے گناہ چھوڑتے ہیں اور نیکو کار ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں رشی نے ہنور امی نے کہی اللہ اور کیسا کیسا؟ لیکن وہ بیمار کیسا کسی اور کے ساتھ بیمار نہ ہو جائے گا نہ روئے گا زندگی کا مزہ بھول جائے گا مگر اللہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ایسا جو جو مصروفیات کی آج بھی نحن نحن ہے تبلیغ تبلیغ و... اسلام ہو رہی ہے اسی جنگ میں درس و تدریس کا وہی, آجا، وہی آجا. سبحان سبحان اللہ وہی اللہ وہاں بھی ہو رہی سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, سبحان اللہ, اللہ حدیث کا درس بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کی رہنمائی بھی ہو رہی ہے سوالات کے جواب بھی سب کچھ صحیح ہو رہا میرے دل کو چوٹ لگی ہے اور آپ سے بھی شکایت ہے کہ بولی بولنے والے بول کر چلے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا پتنا کرو برسات کرو مگر ایسی مچھلی سے اٹھ جاؤ تاکہ بولنے والے کی بولتی بند ہو جائے اور ہم نہیں بولتے पहली बार मेरी जबान भूली है और हमारे बुजुर्गों को, को दिखा दू आपने ये भी कहा सत्ता शहर बात कहीं और चली जाएगी मैं ये बोले हैं कि वो कहां पढ़े हैं और हम कहां खड़े हैं अब हम बताएं आपको हाँ आप ये देखिए दो तप्त लगाइए और ایک تاریخ مقرر کیجئے ایک دن مقرر کیجئے کیا بات ہے اور ایک ٹک آپ اور آپ کی ضروریت بیٹھئے اور اعلان بھی کر دیجئے جو آپ کو معاون لگے آپ کا مددگار دی بھیڑ اکٹھا بھی کر سکتا سب کو بٹھا دیجیے کیا بات ہے اور ایک طرف آلہ حضرت تو شہزادے کو بٹھا دیجئے بغیر اعلان کے لیے آئیے دیکھ لے کر زبانہ دیکھ لے کر کون کہاں ہم نہیں بولتے ہم نے تو کبھی نہیں بولا نہ ہمارا ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا بڑے تو بڑے چھوٹوں پر نہیں کیا مگر اللہ اللہ کہاں تک صبر ہو مفتی اعظم کو آپ نے جی آپ نے مفتی اعظم کو حیرانی بولا مار یہ ہمارا درد تھا تو ہم جو گئے یہ مفتی اعظم کے دیوانوں کا درد تھا کہ انہوں نے اسے بھی حزم کر لیا ورنہ یہ بڑی سنگین بات تھا بہت بڑی بات ہے کوئی کسی کے باپ کو جانے کیا کیا ہو جائے گا یہ بول گئے ہم شبیر وس اعظم پر اعتراض کیا کیسا گھونڈا اعتراض کیا ذات پاس جو ذات والی ہے اور یہ اس ولاقت کا اعلان کسی مرید نے نہیں کیا کسی اور نے نہیں کیا نوری میاں مفتی اعظم کی ولایت کا اعلان کیا جس کو آپ نے ابھی سنا مولانا کی سب سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کہ چھ ماہ کے جب اعلیٰ حضرت کو خبر دی کہ آپ کا ایک شہزادہ پیدا ہوا سبحان اللہ ایسا ایسا اور ہم بھی, بھی اس کی زیارت کو آئیں گے جب چھ ماہ کے تھے حضرت ایسا ایسا نوابا کہ اسی وقت مریض بھی کیا اور اسی وقت تمام سلاسل کی اجازت اللہ ایک چھوٹی سی چیز وہ تمام صبر اٹھا دیا وہ سلاسل کی اجازت تھی تحریر وہ آپ کے سینے پر رکھی اپنا امامہ شریف ازار کے حسین مبی اعظم کے مبارک تھا آپ کیسی بولی بول رہے ہیں کہا کہ اب شبیر وسے اعظم کہتے ہیں بیٹا باپ کی صورت پہ ہو تو رحمت ہے بیٹا فلا کی صورت پہ ہو دادا کی صورت پہ ہو کر رحمت پہ مگر پڑوسی کی صورت پہ ہو تو زحمت ہے یعنی مفتی اعظم کا کون سا رشتہ ہے پڑوس اعظم سے یہ کیسے ماں بابا ایسی گاری بھی حضرت مفتی اعظم مگر وہی وہ زبان ہے اس تقریر میں بلائی یا رائے کی تقریر میں اپنی زبان سے حضرت مفتی آدم کو ہم شبی ہے بہت سے آدر کہہ دیا مجبور کر دیا بہت سے جاؤ گے یہاں تم نے یہ کہا भी تمہاری دماغ یہ بھی کہ مفتی آگر نہیں مفتی دونوں پہلی بھی کی بھی اور یہی صاحب ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اسلام لیٹسٹ مطلب ہے سر دھرم سمیلن میں جب ان کی گفتگو تو انہوں نے کہا کہ اسلام لیٹسٹ مطلب ہے نویلتم دھرم ہے نویلتم ہاں تو اب بتاؤ یہ کتنا بڑا تانا اسلام ہے اسلام اللہ اسلام نوینتم دھرم اسلام تو حضرت آدم کا دین کیا تھا ہی اسلام تھا پہلا انسان ہی مسلمان <سؤال> <سؤال> <سؤال> <نے> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اور کہا آپ <ما> بھائی <سؤال> تم نہیں مانتے تھے ہم کہتے ہیں آپ لوگ کنورٹیڈ ہو تو آپ نہیں مانتے تھے اب تو آرم گرو بول ما دلّہ اتنا بڑا تانا ہمیں سہنا پڑا مگر آج کلیہ پو اس گفتگو میں بات پلٹتی اب کہا کہ اسلام اولڈ مطلب اسلام پراچیتم دھرم ہے اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو دو سال پہلے نہیں معلوم تھا اسلام اولڈیسٹ مذہب ہے اسلام پراچینتم دھرم ہے پہلے نہیں جانتے تھے اگر نہیں جانتے تو حیرت ہے آج یہ ملت پر جو گادی ہے اسے یہی نہیں پتا ہے کہ اسلام نویل سب دھرم ہے یا پراچی اور اگر آپ کہتے ہیں جانتے تھے جانتے ہیں تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ بولی کس کو کچھ کرنے کے لیے بولی وہ بولی کہے آہ کہے آہ کی کی کی؟ اللہ اللہ, اللہ, اللہ. مسلمانوں سمجھو اور اپنے ایمان و عقیدے کی سبھانوں کی حفاظت بہت ساری بولی بھی میں جو ہوں یہ نہیں کہ میں دوسروں کی بات پر حملہ کرتا ہوں یا تن احتراج کرتا ہوں میں نے اپنوں کو نہیں چھوڑا में मैंने للہ ناگپور میں میں نے اپنے ماموں کا رد کیا ہے اور بھی جو بھی مجھے لگتا چاہتا ہوں یہ ہمارے नहीं کا طریقہ رہا ہے ہم ہمارا آدمی غلط کرے گا اور یہی اسلام کی تعریف ہے یہی اسلام ہاں یہی اسلام ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا چور کے ہاتھ کاٹ کے تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کسی نے کچھ کچھ عرض کیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر جگہ فاطمہ بھی ہوگی تو اس کے ساتھ وہی ہوتا جس واٹ کا جو شریعت کا بدلاؤ ہے یہ اسلام کا انسان ہے جو یہ کر سکتا ہے وہی سب کرے ہے ورہ جو اپنا پرایا دیکھے جرم ایک ہے ایک کو سزا دے ایک کو معاف کرے تو اس کو حق نہیں ہے اور نجا نے کیا کیا بولیا پندرہ لفظ پندرہ معاف بڑھاپے کا اس کی عمر ہے اس وقت آدمی جوش کم ہو جاتا ہے جب اس عمر میں یہ آنا ہے تو جوانی کیسی ہو یہ سنبھالنے کا دوسروں کو نوجوانوں کو درد دینے کا موقع ہے جوش کو ہوش میں بدلنے کی تعلیم دینا چاہیے مگر اہرے پنکھا ہم سے پنکھا نہ لو تو ہم نے کس نے پنکھا لیا ہے ہم نے تو کبھی بولی نہیں تو سنتے ہی چلے آ رہے بلدے بلدے آ, آ, آ. ہیں پرنگے کا سب تو ہیں آپ لوگ ساری زندگی امینی شریعت کی سزت تھی تو بہادل کر رہا ہوں میں بڑا بلان ہوں کوئی کچھ نہیں کہ کیا کیا اسی یہی دن تھا کہ بریلی کی عظمت پہ حملہ ہو وجہ کیا کیے بچ بچے کوئی بات ہے کوئی تازہ کوئی بات ہوئی ہے جس کے ریشن میں آپ نے ایسا کیا بے وجہ پر برپا کرنا انتشار ڈالنا مسلمانوں کو لڑانا گالیاں بکنا اللہ یہ اسٹیج ایک عالم کی حیثیت سے اس وقت آپ کس منصب پر ہیں مطلب کا بھی لحاظ ہونا چاہیے ہیں. عالم کی زبان کیسی ہونا چاہیے ہیں. ان سب باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے صرف سیادت سے ڈرا ڈرا کر دھمکا دھمکا کر سیدوں کے لیے شریعت نہیں ہے وہ کو تو زیادہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہیں. سید کو کردار تو بہت اعلیٰ ہونا چاہیے سیدوں رسول اللہ مزید. نے تو معافی کی ہے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرنا بیماروں کی عیادت کی ہے مگر یہ کیسی قیادت ہے شریعت کا خون بھی دیا جا رہا ہے شریعت کا پاوا بھی کیا جا رہا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں بے شک بے شک مگر ایک سید ہے یہ جو فاصل و سازد ہے بے نمازی ہے معذ اللہ شراب نوشی کرتا ہے شراب روشی کرتا ہے آنے میں دین ایک پرہیز بار ہے اللہ کا دونوں کی تعظیم میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا تو برائی کا رد بھی کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل ادا فرمائے اور ہمیں برائی کے خلافلنا برائی سے لڑنا سکھائے امر بل مارو کو نہیں این ملک ایک صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کی زمین ہے سب کو ایک پیار ہے جو چاہے کسی کو جلسہ مت مطلب روکو کسی کو آنے سے مت مطلب. روکو ماد اب یہ بتاؤ امر بیل مارو کو نہیں مل کر ہوگا یہ تو فرض ہے برائی سے روکا نہیں جائے گا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی زمین ہے جس کو جو چاہے ننگا ناچ کرے کرنے کو مان اللہ یہ بولی خلاف شرع ہے امرہی معروف بھی کیا جائے گا اور نہیں انل منکر کیا جائے. نہیں انل منکر یہی ہے کہ برائی کو روکا جائے اللہ کے ماگو فرماتے ہیں اگر طاقت ہے تو بازوں کی طاقت استعمال کرے اس برائی کے خلاف یہ نہیں کر سکتا تو زبان کھولے زبان سے اس برائی کا رد کرے اور یہ بھی نہیں کر سکتا اس کی بھی طاقت نہیں اتنا یا اتنا کمزور ہے یا اتنا بھول دل ہے یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس, اس کو برا جانے دل سے اسے برا جانے یہ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے سب سے کمزور درجہ ہے کام کامخ اور ایمان کا کہ ایمان یہ ہے کہ برائی کو بازوؤں سے یا زبان سے زبان کی پوچھ سے اور, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مت روکو سب کو آنے دو سب کو اپنی بولی بولنے دو ماض اللہ یہ خلاف کر رہا ہے ایسی بولی سے بچیے ایسی بولی بولنے والوں سے اپنے آپ کو بتائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب پر سب فرمائے اور ہمیں وماح کا و و السلام علیہ السلام حضرت. حضرت